<تصف> الحمدللہ للہ والسلام وسلام اللہ رسول اللہ الحمد <تصفح> عزیز بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے رشتے بھی بنائے ہیں ہمارے ناطے بھی بنائے ہیں ہمارے والدین بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو کسی نہ کسی انداز سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور ان کا ایک خاص پہلو اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں خاص انداز میں ذکر کیا ہے بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق کہاں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے سورت یوسف میں بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق والدین کا اپنی اولاد سے سیدنا نو علیہ السلام بیٹے کا اپنے باپ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیوی کا اپنے خامن سے بیوی مسلمان ہو خامن کافر ہو امراتو فران اور لوت علیہ السلام اور اسی طرح حلوم جرن اللہ تعالی نے یہ رشتے بیان کیے ہیں اور ان واقعات کو اسی زاویے سے اگر آپ پڑھیں ان رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک خاص لطف اس میں آتا ہے خاص سبق ملتا ہے ان واقعات کو اسی زاویے سے پڑھیں رہنمائی ملتی ہے اور ایسی ایسی رہنمائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعی قرآن کریم ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو میں زندگی کے ہر گوشے کی ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جو قرآنی تعلیمات سے قرآنی ہدایات سے قرآن کے ارشادات سے باہر ہو زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے بڑی تفصیل سے حتیٰ کہ ایک صورت کا نام ہی سورہ سرحسا پھر سورہ النور خاص ان میں احکامات ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ ازدواجی زندگی کے اور اسی کی اس کی اہمیت کے پیش نظر جو اس کے خاص احکامات آتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ایک صورت بھی نازر فرمایا سورہ الطلاق ان تمام رشتوں میں سے ایک میں رشتہ چنوں گا کیونکہ ٹائم اس کے لیے پھر زیادہ چاہیے ہوگا اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں وہ ہے بہنوں کی بھائیوں سے محبت یا بہنوں کا بھائیوں سے تعلق اس کو پرانے مرید نے کہاں بیان کیا ہے اور کیسے بیان کیا ہے جی موسلام اور ان کی بہن کا واقعہ یہ جو سورہ قصص میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا تین چار آیات ہیں اور کیا کمال اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی بیان کی ہے واقعہ میں داخل ہونے سے پہلے جو اس وقت کے حالات تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ ذہن میں رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے وہاں پر ایک بہن کا جو کردار تھا وہ کتنا عالی شان اور کتنا گہرائی والا تھا کتنی محبت والا تھا حکومت کس کی ہے فرعن کی جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ ما علمت من غیری میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو علاج سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ کس کا دعویٰ تھا فرعون کا اس کی اس کے تشدد کا اس کی اپنے قوم پر ظلم جبر اور بربریت کی انتہا دیکھیے قرآن کریم نے بارہا جگہ پر فرمایا یوزب بیہ لفظ ہے یوزب با پر شد ہے ایک ہے یز ایک ہے یوزب دونوں میں فرق یز کا مطلب ہے ذیبا کرنا یوزب کا مطلب ہے سختی سے تشدد کے ساتھ زبا کرنا کیا کرتا تھا یوزب نساءکم نسا ابناءکم یوزب بی ابنا آکم ویستا نرینا اولاد ہو رہی ہے زبا زبا نرمی سے نہیں بے دردی سے یوزب اور اگر کوئی بچی پیدا ہو رہی ہے وہی رستا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو یہ وہاں کا ماحول ہے اس وقت پھر پوری کی پوری قوم جو تھی بنی اسرائیل اس ساری قوم کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ پوری قوم کو فرآون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا چاہے اس میں بڑے ہیں چاہے اس میں چھوٹے ہیں کوئی بلا استثنا سب کو سب کو اس نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے غلام اور غلامی کی انتہا کیا ہے آگے جا کر جب سیدنا موسی علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور سیدنا موسی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو وہاں پر پوری کے پوری قوم کو اکٹھا کیا اس لیے کہ آج فرعون کا فیصلہ کرنا ہے آج موسا کا فیصلہ کرنا ہے اور مقابلہ کن کا ہو رہا ہے جادوگروں کا. اور اس میں جادوگر بھی آ کر کیا کیا دعوے کر رہے ہیں اڈوانس فراون سے طے کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا اچھا اب اس ماحول کے اندر سعیدنا موسا اسلام کی پیدائش ہو جاتی ہے نرینا اولاد جو بھی پیدا ہوگی فرون اس کو ذبح کروا دے گا سیدنا مصع علام کی والدہ نے ترس کھاتے ہوئے اور اللہ کے حکم سے اوہینہ اللہ اموسا ہم نے ام اموسا علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی طرف وہی فرمائی انہیں بتلایا کہ تم اپنے بچے کو کیا کرو دریا برد کر دو دریا کے سپرد کر دو جس ماحول میں جس فضا میں ایک ماں اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال دے اور پھر اس دریا کا بہاؤ بھی کس طرف ہو پھر کے محل کی طرف اس ماں کا کتنا جگرہ ہوگا کتنا بڑا جگر ہوگا اس کا اللہ نے حکم دیا اور اس ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اللہ کا حکم مانا اور دریابر کر دیا اب ممتا جاگتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے وکالت جو سورہ قصص کی ابتدائی آئے ہیں سیدنا سید علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا کسی کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور بس بچی چھوٹی ہے عمر زیادہ نہیں ہے ماں نے صرف اتنا کہا جاؤ اپنے بھائی کو دیکھتی جاؤ اس حکم کو اس آرڈر کو بہن نے اپنے بھائی کے لیے کیسے سمجھا وہ قرآن آگے بیان کرتا ہے ماں نے صرف کتنا کہا کیا کہا اپنے بھائی کو دیکھتی رہو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اب بہن نے پوری تیاری کے ساتھ گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو پہلے اس چیز کی ٹریننگ دی گئی تھی اور اس پر چلتے ہوئے علیہ اسلام کی ہمشیرہ نے کام کیا, کیا, کیا؟ فبا صورت بھی ہی پہلے تو دیکھا ہے کہاں میرا بھائی اس وقت پانی میں ہے تیر رہا ہے کس طرف نہر کی یا دریا کی دائیں جانے میں چل رہا ہے میرا بھائی ٹوکری میں بائیں جانے پہ کہاں پر ہے اور صرف ایسے نہیں صرف دیکھا نہ آن جو چھپ کر پہلو میں کسی چیز کی اوٹ میں جا کر اب تصور لگائیں تصور کریں کہ پانی میں ایک ٹوکری بہتی جا رہی ہے اس میں ننا سا پھول ہے اور ایک چھوٹی سی بچی کبھی اس درخت کے پیچھے کبھی اس جھاڑی کے پیچھے کبھی اس پودے کے پیچھے کبھی اس درخت گھاس کے پیچھے کبھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہاں جا رہا ہے میرا بھائی فبا سورت بھی آن پہلو بہلو میں بیٹھ کر اوٹ اور رکاوٹوں میں بیٹھ کر دیکھتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے آگے قرآن کہتا ہے وہم لا یش <يَشْعُرُون> جمع کا سیگا فرون کی فوج کو پتہ تک لگنے نہیں دیا وہ جمع کا سیگا ہے وہم لا یش رول فرعون کی جتنا بھی لاؤ لشکر تھا جو دعویٰ کیا کرتا تھا اناربکمل الا میں <تصفيق> تمہارے سب سے بڑا رب ہوں تمہارا سب سے بڑا کرنی والا بھرنی والا ترانے والا ڈبانے والا ہوں قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے شوروم ان کو شعور تک نہیں ہونے دیا اندازہ کیجئے اس بہن کی محبت اپنے بھائی کے لیے ماں نے سکھایا تھا نہیں ماں نے صرف اتنا کہا بیٹا جاؤ اپنی بہن کو دیکھو کہاں پر ہے اپنے بھائی کو دیکھو کہاں پر ہے اب بہن نے کیا کیا اس میں اقدامات کیے کس کس انداز سے گئی اور ایسے انداز سے پہنچی کہ وہ عروق ان کو احساس تک نہیں ہونے دیا یہ جو لفظ یہ عرون ہے نا عربی میں بال کو کیا کہتے ہیں شعر کہتے ہیں شعر کہتے ہیں یہ بال توڑ کر نا اپنے ذرا جسم پر پھیرے کتنا احساس ہوتا ہے ہماری بعض جگہ ایسی ہیں بال اب وہاں پر اگر پھیریں گے یہ ناخن پر جیسے تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوگا قرآن نے وہ لفظ بولا لا یش یہ بال جیسے جسم پر پھرتا ہے جب جتنا کہ احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونے دیا انہیں یہ کس کی محبت ہے بہن کی اپنے بھائی کے لیے اچھا یہاں پر بہن کی طرف سے یہ ہو رہا ہے دوسری جانب اب وہ بھائی کہاں پہنچ گیا تیرتا تیرتا فراون کے محل کے پاس اب وہاں ایک الگ ماجرا ہے سب نے دیکھا یہ کیا آ رہا ہے دیکھو بھائی کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے کوئی روبوٹ سسٹم ہے ہمارے محل میں آ کے دھماکہ کر دے تباہ کر دے پکڑو اس کو پکڑو جی پکڑو جی وہ شور مچ گیا اور لو جی پکڑ لیا دیکھا اس میں ایک بچہ ہے لایا گیا جی یہ تو لڑکا اس کو اس کو ذبح کر دیا جائے گا لیکن اللہ تعالی نے فرون کے گھر سے ہی ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھا دی تخت یار اس کو قتل نہ کرنا شاید ہمیں فائدہ دے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں اس چیز کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے صرف سر سری صاحب میں بیان کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا اللہ تعالی نے ساری کی ساری جو دایا تھی وہاں پر دودھ پلانے والیاں حرمنا ملا دیا کسی کا دودھ نہیں پینا موسا اب ایسے ماحول میں جہاں پر بچے کو قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی لیکن خاتون اول نے سمجھے نا خاتون نے اول نے فرون کی بیوی تھی نا اسی نے کہا اسی نے کہا تھا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا خاتون اول کی چاہت اور آرڈر آیا اور وہ قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے ڈسمس ہو گیا ختم ہو گیا اسی دوران میں وہ بچی محل کے اندر پہنچتی ہے اور جا کر کیا کہتی ہے جب دیکھا کہ میرا بھائی دودھ نہیں پی رہا میرے بھائی کو دودھ کی ضرورت ہے اب میں کیسے انتظام کروں اس کا دودھ کسی کا نہیں پی رہا کیا کہا آ, میں ایک دایا کو جانتی ہوں میں بتاؤ شاید اس کا دودھ پی لے اور نتیجہ پھر کیا نکلا بہن بھاگتی ہوئی آئی اپنی امی کے پاس اور کہا امی بھیا دودھ نہیں پی رہا آ کر دودھ پلا دو دربار پورے کا پورا زور لگا رہا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اور اس ماحول میں ایک چھوٹی سی بچی آ کر کہہ دیتی ہے ہلاد الک میں تمہیں بتاؤں میں بتاؤں تمہیں کون سی عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے یا اس کو بھی ٹرائی کر لو شاید اس کا دودھ پی لے اللہ اکبر اللہ تعالی نے پھر احسان کے الفاظ فرمائے احسان والے الفاظ اور کہا کہ فردد نہ ہوں الا اگمی کئی تقرر ہم نے موسا کو بالآخر اس کی ماں کی گود میں پہنچا ہی دیا کئی تکر آئی تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اللہ تعالی نے سبب کس کو بنایا <سؤال> ایک بہن کو اور بہن نے قربانی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو بہنیں آج بھی ہیں نا ان کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ہے نظر درا کر دیکھ لیں جس کی بہن موجود ہے نا اس کو اپنے بڑھاپے کی فکر نہیں ہونی چاہیے بڑی گہری بات ہے ذرا سمجھیے گا جس کی بہن موجود ہے نا اس کو بڑھاپے میں فکر نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں بہن کی طرف سے آج بھی یہی محبت موجود ہے لیکن بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کے لیے کم ہے یا ختم ہے کم ہے یا ختم ہے یہ پیسہ ہے نا پیسہ اس نے بھائیوں کو اندھا کر دیا بہنوں کی محبت اور دولت کا عشق ان دونوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ننگا کر کے رکھ دیا بڑے بڑے لوگوں کو اور معذرت کے ساتھ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مباہد کہتے ہیں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں میں بات پردے میں زیادہ دے نہیں رکھوں کھولتا ہوں بہنوں کو جب راست دینے کی باری آتی ہے نا بڑے بڑے صاف حاجی نمازی چودھری صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب زکاتی صاحب مدرسے میں بڑا بڑا فنڈ دینے والے سب کے سب سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا چہرے پر گھنی داڑیاں شلواریں اونچی ہر اعتبار سے آپ کہیں گے کہ بندہ پرفیکٹ ہے لیکن جب بہنوں کو وراثت دینے کی باری آتی ہے تو پاؤں پھسلنے لگتے ہیں وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا حصہ دیا ہے بہن کو جیسا ایک لڑکی کو ہاں آپ یہ جو سورہ نساء کی آیات ہیں نا ان کو اگر آپ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا حصہ بیان کیا ہے اور کیوں بیان کیا ہے اور وہ کس انداز سے بیان کیا ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوسی گم اللہ حفیح اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں وسیعت کرتا ہے نصیحت کرتا ہے آگے حفل فین لڑکے کو لڑکی سے دو گنا دینا ہے لڑکے کو لڑکی سے دو گنا دینا ہے ذرا غور کیجیے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے لڑکے کا حصہ نکالنے کے لیے پہلے کس کا حصہ نکالنا پڑے گا بات سمجھے جب تک لڑکی کا حصہ نہیں نکلے گا لڑکے کا حصہ بن ہی نہیں سکتا لڑکی کا حصہ نکالو گے اس کو دگنا کر کے پھر لڑکے کو دینا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لڑکے کا حصہ نکال کر آدھا لڑکی کو دے دو نہیں فرق سمجھے قرآن نے پہلے کس کا حصہ نکلوایا ہے لڑکی. لڑکی کا پھر اس کو کہا ہے کہ اس کو دگنا کر کے لڑکے کو دے دو ہم کیا کرتے ہیں لڑکی کا حصہ نکالتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں یہ میں ساری چیزوں کے پاس آؤں گا یہ جہیز دستخط شادی یہ سب آئے گا انشاءاللہ یہ بڑے بڑے اشکالات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے بارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ بھائی ہم نے شادی کر دی تھی تو یار ادھر گیا ہے یہ سوال اٹھا کر میں اس کا جواب بتلاؤں گا لڑکی کا جب تک حصہ نہیں نکالیں گے لڑکے کا حصہ بن ہی نہیں سکتا یعنی مطلب کیا ہوا ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے پہلے حصہ اس کا نکال لیتے ہیں لیکن ہاتھ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا تھا کہ یار لڑکی کا حصہ کتنا بنتا ہے یہ اعتراض ختم ہے بالکل ختم ہے جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مدید میں کہ لڑکے کا حصہ بنے گا تب جب تم لڑکی کا متعین کر لو گے کہ بھائی پہ لڑکی کا بنتا ہے تو اب اس کو دگنا کر کے لڑکی کو دے دو لڑکے, لڑکے, لڑکے کو دے دو. دو سو لڑکے کو دے دو اعتراض یا کسی کا عذر بن ہی نہیں سکتا کہ مجھے تو بھائی پتا نہیں تھا لڑکی کا حصہ کتنا بنتا ہے اعتراض ہی ختم ہے سرے سے اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اچھا یہ جو زمین ہے جائیداد ہے بینک بیلنس ہے یہ وہ حصہ اتنا بنتا ہے بہن سے جا کر بات کرتے ہیں آ, اچھا بہن جی آپ کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو گلی رحمت فرمائے تو آپ کا حصہ بنتا ہے تو آپ لیں گے ایسے ہی ہوتا ہے نا معاف کر دو جیتے حج کروا دیتے ہیں ایک سوٹ دے دیتے ہیں آپ کو سوٹ کھانے والے ہیں وہ تو بہن کو پہلے پتہ ہوتی ہے <laughs> بہن اس سوال کے آنے سے پہلے کہہ دیتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے اس کو پتہ ہے محبت ہے یا پتہ نہیں خوف ہے خوف کیا ہے اس کو میرے لیے ساری زندگی دروازے بند ہو جائیں گے میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکوں گی حصہ لے दो لیا لوگ کہنے والی بات کم ہوتی ہے یہ بھی لیکن کم ہے لیکن بہن کو زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے میں اپنے بھائی کو مل نہیں سکوں گی یہ اس کو ڈر ہوتا ہے اور یہ ڈر کس وجہ سے آیا محبت کی وجہ سے اسے بھائی سے محبت ہے بھائی سے محبت ہے لیکن بھائی کو بہن سے نہیں ہے پیسے سے ہے اچھا اب بہن بھی کہتی ہے کہ بھائی میں کیا کروں گی محبت میں آ کر یا ڈر خوف میں آ کر ہونا تو یہ چاہیے بہن یہ آپ کا حصہ ہے یہ ہاتھ میں پکڑو ہمارے گھر کے دروازے جیسے پہلے کھلے تھے اس سے زیادہ اس کے بعد کھلیں گے یہ پکڑو بہن کہے نا کہ نہیں نہیں بھائی میں نے نہیں لینا تو کہو کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ تین دن کے بعد آ جانا کتنے دن کے بعد تین دن کے بعد تین دن تین گھنٹے نہیں گزریں گے جس کے گھر دانے اس کے گھر اس کے کملے بھی سے آنے بھائی آج جو مامو کے خلاف بھانجے بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں مامو کے خلاف جو بھانجے بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں یہی وجہ ہے ماں نے جو بھانجے ہیں ان کی ماں جو ہے اس نے محبت میں یا ڈر میں یا خوف میں معاف کر دیا اولاد کہتی ہے کہ ہمارے مامے کھا گئے ہمارے ماموں اڑپ کر گئے اور نہیں تو بہنوئی ہے وہی وہ کہہ دے گا تانا دے دے گا اپنی بیوی بی کو تو کون سا اپنا حصہ لے کر آئی تھی دے سکتا ہے نا اور وہ جو حصہ ہے وہ اس کا شریح ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا وہ اللہ نے دیا ہے اور یہ اس تک پہنچانا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہ ہمارا فریضہ ہے اور اگر نہیں پہنچائیں گے کل قیامت والے دن جو بہن اپنے بھائی کے لیے جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے کل اسی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا اور اس وقت اس کے ہاتھ کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا اچھا اس سے ذرا کچھ اچھے لوگ جو ہیں یہ تو وہ تھے نا جو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بہن حصہ لینا ہے اس سے ذرا کچھ اچھے وہ کیا جی حج کروا دیتے ہیں حج کروا دیتے ہیں حج میں کتنا خرچہ آ رہا جی چار لاکھ پانچ لاکھ ایگزیکٹو سروسز کے ساتھ جناب بارہ لاکھ ہو جائے گا پراپرٹی ایک کروڑ کی ہے جو حصہ بنتا ہے بارہ لاکھ بھی دے دے تو اٹھاسی لاکھ کہاں گیا یہ کل قیامت والے دن دینا پڑے گا کل قیامت والے دن دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اچھا تھوڑے سے مزید آگے جائیں کچھ لوگ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ان کی نیت بہرحال قدرے اچھی ہوتی ہے جی یہ میں بتلاتا ہوں آگے شرعی حکم آگے آئے گا شریعی حکم آگے آئے گا یہ ہماری حالات جو ہے نا اس وقت آگے آئے گا یہ سب چیزیں آگے آئیں گی آگے آئیں گی یہ ابھی میں اپنی حالت بتا رہا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہے اسے سے ذرا اچھے جو ہیں ان کی نیت قدرے اچھی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں جی زندگی میں تقسیم کرواتے ہیں کیا کرواتے ہیں زندگی میں تقسیم کرواتے ہیں تاکہ ہمارے والد صاحب کے جانے کے بعد کو پھٹانا پڑے کسی اور علاقے کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن پاکستان میں وراثت کا جو نظام ہے یہ شری ہے بالکل بالکل شری سوائے ایک جزوی کے ایک جز ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو کسی اعتبار سے اس کی گنجائش نکلتی ہے یتیم پوتے کی وراثت جائے ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت ملے گی وراثت کے نام سے ملے گی اس پر کوئی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن اوور یہ جو وراثت کا نظام ہے ہمارے پاکستان میں این شریح ہے اور اگر کوئی اس میں اونچ نیچ کرنے کی اس کو روکتا بھی ہے اور اس کو سبق بھی سکھاتا ہے لیکن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا قانون کے متعلق کہ آئلی جو قانون ہے ہمارا پاکستان میں وہ کیسا ہے نہیں پتا تو وہ کیا کرتے ہیں زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر کیا کرتے ہیں کہ بہن کو بھائی سے آدھا دلواتے ہیں حالانکہ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے اب سے آگے جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ شری حکامات ہوں گے جو جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں وہ اب آگے آئیں گے شریعت کا حکم یہ کہتا ہے اس صورت حال میں کہ یہ لڑکے اور لڑکی کو برابر ملے گا کیوں اب اس کے دلائل میں آپ کو بتاتا ہوں وراثت کب تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے مرنے کے بعد وراثت بنتی اس وقت ہے جب انسان فوت ہو جائے تو جو مال ہے وہ دیگر لواحقین کے لیے کیا بن جاتا ہے وراثت بن جاتا ہے زندگی میں جو مال تقسیم ہوگا وہ وراثت نہیں ہوتی وہ ہو. لہذا اس پر وراثت والے قانون لاگو نہیں ہوں گے اس پر کون سا قانون لاگو ہوگا شریعت ہمیں ہدیہ والا لاگو ہوگا شریعت ہمیں اس کی تفصیل بتلاتی ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نے ان کی والدہ سیدنا نعمان کی والدہ بشیر کی اہلیہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بیٹے کے نام ایک غلام لگا دو تو سیدنا نعمان نے سیدنا بشیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اپنے بیٹے نومان کے نام لگا دیا بیوی بی اس پر ابھی راضی نہیں ہوئی کہنے لگے نہ اس پر گواہ بھی بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بھی بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بشیر نے نومان کو ایک غلام دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا ہیں گواہ ہیں اور بطور ہدیہ بطور توفا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعطیت کل ولدک دکھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایک غلام دیا ہے سیدنا بشیر کہنے گے نہیں تو فرمایا جو میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا یا تو سب کو ایک غلام دو یا اس سے بھی واپس لو سب کو ایک گلام دو یا اس سے بھی واپس لو اب ان کے پاس کچھ اور تھا نہیں تو انہوں نے وہ غلام واپس لے لی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح ایک, ایک, ایک گلام دیا ہے یہاں آپ نے فرق نہیں فرمایا بیٹی یا بیٹا نہ مطلق فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایک, ایک, ایک گلام دیا ہے اصول کیا پتا چلا پھر زندگی میں اگر مال تقسیم کریں گے وراثت تقسیم وراثت نہیں بولنا یہاں پر زندگی میں اگر اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا برابر برابر ہوگا کمی زیادتی نہیں ہوگی اچھا یہیں پر ایک اور سوال نکلتا ہے کہ کیا زندگی میں تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کی وفات کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ لازمی پھڑا پڑے گا تو پھر برابر تقسیم کریں وراثت کے قوانین اس پر لاگو نہیں ہوں گے وسیعت وارث کے لیے نہیں ہوتی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وسیعت کر جائے وسیعت وارث کے لیے نہیں ہوتی ایک دہلی کی بھی وسیعت نہیں ہوتی اگر کوئی کر بھی جائے تو نافذ نہیں ہوگی اس وسیعت کو تبدیل کیا جائے گا ایسا واقعہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا مختصر کرتا ہوں میرے پاس صرف تیرہ منٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی اور باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہو گیا ایک وراثت کیا ہو چکی ہے اب بیٹے کو کیا ملے گا جاب پیدا ہوا ہے کتنا <تسلام> بڑا مسئلہ یہ اس کے لیے کچھ نہیں اب صحابی رسول نے کیا کیا کہ میں اپنے والد کا جو حکم تھا جو اپنے والد صاحب جو میرے والد صاحب نے زندگی میں جو فیصلہ کر گئے ہیں میں اس کو تبدیل نہیں کرتا لیکن میرے حصے میں جو کچھ ہے میں سارا اپنے چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں میں <سلم> <سلم> سارا اپنا حصہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں جو آج پیدا ہوا ہے اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ آج کل ماں باپ کی خدمت بھی اسی کی بنا پر ہوتی ہے باپ کے ہاتھ میں سب کچھ سب پاؤں پڑے رہتے ہیں جس دن تقسیم کیا تو کون میں کون ایسے ہی ہے نا تو بھائی خدمت کروانی ہے تو اپنے پاس ہی رکھو خدمت کروانی ہے اپنے پاس ہی رکھو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری عمر میں اتار چڑھاؤ پتہ ہی نہیں چلتا اچھا بھلا یہاں سے جاتا ہے گھر جاتا جاتے اٹیک ہو جاتا ہے خرچہ ہو گیا ڈھائی تین لاکھ کون کرے گا وراثت تقسیم کر دیے اگر سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ بیچ کر لگا سکتے ہیں اپنی صحت پر تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تقسیم نہ کریں سوال کیا اگر بہن نہ لے اور اپنی رضامندی سے کہے کہ جی میں نہیں لیتی اگر تو بھائی واقعی رضامندی ہے میں لفظ کیا بول رہا ہوں واقعی اگر واقعی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے شرط اس کی اجازت دیتی ہے لیکن واقعی رضا بندی نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر ہے اچھا مزید آگے کہ اگر اس وراثت کی تقسیم میں آپ کے مثلا پانچ بھائی ہیں آپ تین جو ہیں راضی ہیں بہنوں کو دینے کے لیے دو راضی نہیں ہے کیا کریں مسائل بنتے ہیں نا ایسے دو راضی نہیں ہے تین راضی ہیں بھائی جو تین راضی ہیں نا جو حصہ ان کے پاس زیادہ آیا ہے بنتا سو سو تھا لیکن ان کے پاس ایک سو پچیس پچیس آیا ہے. بہنوں کو نہ دینے کی وجہ سے تو یہ پچیس پچیس تینوں جو ہیں نکال کر اپنی ایک بہن ہے دو بہن ہے تین بہن ہے, جتنی بھی ہیں ان میں برابر تقسیم کر دیں پانچ بہنیں ہیں پانچ بھائی ہیں پانچ بہنیں پانچ بھائی ہیں پانچ بھائیوں میں سے تین راضی دینے کے لیے دو راضی نہیں ہیں ان کے پاس پچیس پچیس روپے زیادہ آئے ہیں کتنے ہو گئے پچہتر پانچ بہنیں ہیں کتنے کتنے آئے گا پندرہ پندرہ روپے آپ ان سب کو دے دیں آپ بریو ذمہ ہیں ان دو سے اللہ پوچھ لے گا آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے بھائی میں تو دینا چاہتا ہوں بھائی نہیں دینا چاہتے بھائی ٹھیک ہے تم نکال کر دو کیوں نہیں دیتے اور یہ یہ جو پوائنٹ ہے اس پر بہت سے لوگ گر جاتے ہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں یہیں پر یار میں تو دینا چاہتا ہوں بھائی میرے ساتھ نہیں دیتے بھائی بھائی نہیں دینا چاہتے کل تم نے حساب تم نے دینا اپنا تمہارا حساب تمہارے بھائیوں نے نہیں دینا تمہارے پاس جو رقم زیادہ آئی ہے نکالو اور دے کر آؤ پہنچا کر آؤ اچھا اب کچھ مسائل ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں والد صاحب فوت ہوئے اس وقت بہنیں زندہ تھیں بھائی بھی زندہ تھے وراثت تقسی... تقسیم نہ ہو سکی کافی عرصہ گزر گیا بہنیں فوت ہو گئیں ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ فوت ہو گئے اب وہ کن کو دیں ایسا تو ہے ان کا وہ مرے گا نہیں جب تک پہنچے گا نہیں ان تک وہ نہیں مرے گا قیامت والے دن پھر زندہ کھڑا ہوگا وہ. وہ دینا پڑے گا پانچ بھائی ہیں پانچ بہنیں ہیں ان میں سے دو فوت ہو جاتی ہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کی جو اولاد ہے ان میں تقسیم کریں گے آپ اسی تناسب سے کہ یہ دو بہنوں کی جو اولاد ہے اس اولاد کو اپنی اپنی ماں سے کیا کیا حصہ ملتا تھا کیسے بنتا تھا وہ دیں گے ان کے خاندوں کو کیا ب... کا حصہ کیا بنتا تھا وہ بھی دیں گے این جیسے شریعت کی جو قوانین ہے شریعت کے وراثت تقسیم کرنے کے اس کے مطابق آپ تقسیم کریں گے پہنچانا ہے پھر بھی چاہے ان کا پڑپوتا ہو سڑسوتا ہو چوتھی نسل ہو پانچویں چھٹی ساتویں نسل ہو آپ نے پہنچانا ہے کیوں ذمہ آپ کے تھا سوال ادھر سے بھائی بھی فوت ہو گئے ہیں بہنیں بھی فوت ہو گئی ہیں دونوں فوت ہیں ان سب کی اولاد ہے بھائیوں کی جو اولاد ہے ان پر لازم ہے اپنے اپنے باپ کا قرض پورا کریں ان پر کیا ہے لازم ہے اپنے اپنے باپ کا قرض پورا کریں ورنہ جان نہیں بخشی ہوگی یہ حق قائم رہے گا <tos> مزید اس وقت جب والد صاحب فوت ہوئے اس سے پہلے کچھ بہنیں فوت ہو چکی تھی ان کو وراثے میں ملے گا یا نہیں ملے گا ہاں شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو والد کی زندگی میں زندہ نہیں تھا اس کو یا اس کی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی لیکن یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے خاص کر جب بھائی فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی آگے یتیم پوتے ہوں پوتے یتیم ہیں دادا جی زندہ ہیں پوتے یتیم ہیں دادا جی زندہ ہیں اب یہ پوتے اپنے دادا کے وارث بنتے ہیں نہیں بنتے نہیں بنتے شریع اعتبار سے نہیں بنتے کیونکہ ان کا باپ وہ ہو گیا اور اس کے جو ورسا ہیں مزید دوسرے موجود ہیں بڑے یعنی ان پوتوں کے جو چچا ہیں یا تایا ہیں وہ موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کو دادا کی وراثت میں سے نہیں ملے گا لیکن دادا ان کے لیے وسیعت کر سکتا یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کیونکہ یہ وارث نہیں ہے جب وارث نہیں ہے تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے والا کہ اگر آپ کی اولاد میں سے جانا تو ہر کسی نے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے دین اور ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ زندگی دے اگر کوئی آپ کا بیٹا آپ کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور آگے اس کی اولاد ہے تو زندگی میں ان کے لیے آپ وسیعت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اب آپ کے وارث نہیں بنتے وارث نہیں بنتے تو آپ ان کے لیے وسیعت کر سکتے ہیں تو اپنے یتیم پوتوں کا خیال لازمی کرنا اور اگر والد سے یہ کام نہ ہو سکا تو کم از کم جو چچا ہیں جو تایا ہیں ان کو لازمی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے یتیم بتیجے ہیں لازمی ان کو خیال کرنا چاہیے اور یہ حقیقت میں ٹیسٹ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شریعت نے یتیم پوتوں کو کیوں نہیں دیجیے براثت شریعت نے اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا خون ٹیسٹ کرے کتنا گرم ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے تمہارا خون کا وسیعت کا دروازہ کھلا ہے لیکن سوال ان کا ٹیپیکلی یہ ہے کہ وراثت کیوں نہیں دی تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وراثت اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا ٹیسٹ ہو کہ تم تمہارے اندر کتنی انسانیت ہے تمہارے اندر کتنی انسانیت ہے کہ تم اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال کتنا کرتے ہو تو بھائیو خلاصہ کلام آخری تین منٹ میں یہ ہے کہ ہماری بہنوں کی محبت آج بھی بھائیوں کے ساتھ مسلمہ ہے اور یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے ملتی بھی ہے ہم محسوس بھی کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہم بھائیوں کی دل آزاری یا بے رغبتی یا ہماری لا تعلقی بہنوں سے اتنی زیادہ ہے جتنی بہنوں کی ہمارے ساتھ محبت ہوتی ہے جتنی وہ محبت کرتی ہیں اتنی ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بے رغبتی ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری اس بے رغبتی کو ختم کرنا ہے اور ہمیں بہنوں کی جو محبت ہے اس کا صلا شریعت کے مطابق دنیا میں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا عطا فرمائے بھائیو یہ جو بہنوں کی وراثت ہے یہ جو بہنوں کی محبت ہے یہ شریعت نے رکھی ہے یہ فطرت نے رکھی ہے یہ نہ میں نے نہ آپ نے نہ کسی ایرے گہرے نے بتلائی ہے اگر ہم اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں یہ لفظ یاد رکھیے گا اگر ہم اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کے ایک ایک حکم کی پاسداری بھی ایک ایک حکم کی تعمیل بھی اسی طرح سے عملی طور پر اپنی زندگی میں دکھانی ہوگی جیسے ہم مواحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تو بھائیو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ بہنوں کو حصہ دو ہم نہیں دیتے ہم نے کس کی اطاعت کی ہے نفس اپنے نفس کی ہے افم تخدا ہوا افہم تخد اللہ ہوا, ہوا نفس کیا وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے کیا اس کی کامیابی کبھی ہو سکتی ہے تو یہ اپنے نفس کی پیروی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ نفس نہیں کہا نا میرے دل نے کہا ہے نا کہ بہنوں سے یار معاف کروا لو تو بھائیو اگر ہم واحد ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہمیں بہنوں کو حصہ پورے کا پورا ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا مگر یہ ہمارے صرف زبانی جمع خرچ ہیں ہمارا عمل اس بات کی توثیق نہیں کرتا کہ ہم مواحد ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق کیا <سلام> <تافرمائے سلام> <بھائی سلام> <بھائی سلام> تو سوال ہے>, ہے آپ کا اللہ ہے ٹھیک ہے بھائی کا سوال ہے کہ کاروبار بھائی کا ہے بھائی نے محنت کی ہے بھائی نے کمایا ہے اور بھائی کی ملکیت ہے وہ تو کیا بھائی کی اس ملکیت میں سے بہن کا حصہ بنتا ہے یا نہیں دیکھو بہن کو صرف اس اس وقت حصہ بنے گا بہن کا جب بھائی کی اولاد نہ ہو جب بھائی کی اولاد نہ ہو اگر بھائی کی اولاد ہے تو پھر وہ سارے کا سارا معاملہ والدین اور اولاد میں تقسیم ہو جائے گا بہن بھائیوں کی طرف وراثت تقسیم نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئیے بہن کو بھائی کی وراثت دولت ہے ملکیت ہے اس میں سے اس وقت حصہ ملے گا جب بھائی کی اپنی اولاد نہ ہو ٹھیک ہے اولاد نہیں ہے تو پھر وہ مال اس بھائی کے والدین اور بہن بھائیوں اور بیوی میں تقسیم ہوگا جی, محب جی, محب جی محب محب مقدار زیادہ سے زیادہ, زیادہ, سو زیادہ, سو زیادہ سوال ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسیعت کی مقدار کتنی ہے ایک تہائی سو روپئے ملکیت ہے ٹوٹل سو میں سے ایک تہائی جو ہے زیادہ سے زیادہ وسیعت کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی وارث کے لیے وسیعت کر بھی جائے تو وہ نافذ نہیں ہوگی جی بھی پیسا لے کے قرضہ لیا ہے بغیر والد صاحب کو لاکھ روپے بزنس کے لیے اس لاکھ روپے کا مالک کون ہے اس کی زکاط کون دیتا ہے تو والد صاحب کی مدد ہے ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ والد صاحب کی ملکیت والد صاحب کی ملکیت میں جو چیز ہے جس کی زکات والد صاحب پر لازم ہوتی ہے والد صاحب اس کی زکات دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن لازم والد صاحب پر ہی ہوتی ہے تو وہ مال جو ہے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا बाप की जिंदगी में ना तमाम है एक ही खाना एक पीना है और बाप ने पैसे ऐसे भी नहीं एक लाख एक बेटे को दिए तो बेटे और बेटियों को सफलती हूँ मुश्तर सिस्टम चल रहा है उसमें तो भाई अपना अलहदा काउंटरिंग कर सकते करेगा दोबारा सवाल कीजिएगा बाप ने हाँ बेटा बड़ा है दूसरे बेटे छोटे है ٹھیک ہے اپنا سارا ساتھ لگایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے کاروبار کیا اس نے کاروبار کیا ٹھیک ہے باپ بھی کچھ ٹائم دیتا ہے یعنی مل جل کے کام چل رہا ہے زیادہ ایفرٹ بیٹے کی ہوتی ہے کیونکہ جبان ہیں اب دوسرے بھائی ہیں وہ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پھر وہ ہیں اب یہ سسٹم تو مشترکہ ہے صحیح ہے تو کیا اس میں یہ وراثت رہے گی یا وہ بیٹا اپنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان ڈیلنگ ہے کاروباری شراکت ہے یہ آپ باپ کی جگہ کوئی اور آدمی رکھ دیں وہاں پر باپ کی جگہ کوئی اور آدمی رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ ان کی ڈیلنگ کیا تھی آپس میں جو ڈیلنگ اس وقت ان کی تھی اس کا اعتبار ہوگا باپ کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ ڈیڑھ لاکھ لوگ جو فائدہ ہوگا مشترکہ ہوگا نہیں ہوتی ہونی چاہیے یہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے بعد میں بھائی دعویٰ کر جاتے محنت تو میں نے کی ساری ہونی چاہیے یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات بنتے ہیں نے پہلے بات بیان کی کہ ایک ایک لاکھ اگر بیٹے کو دیا ہے سب کو تو نہیں دیا ہاں یہ بھائی یہ ٹپیکلی سوال ہے دیکھیں جو ہدیہ ہوتا ہے جس میں برابری کا برابر رکھنا ضروری ہے وہ وہ ہے جو کسی کی ضرورت کے بغیر دیا جائے ضرورت کے بغیر مثلا پانچ بیٹے ہیں ایک بیمار ہو گیا علاج ہے اس کا اور خرچہ ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا باقی تین کہیں دیے جی, ابا جی آپ ہمارے بھائی پہ خرچ کر رہے ہو علاج کروا رہے ہو ہمیں بھی دو اور ایسے مطالبے آتے ہیں آتے ہیں سوالات آتے ہیں ایسے یہ مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے غلط ہے غلط ہے کیوں جو ایک بھائی پر خرچہ ہو رہا ہے وہ اس کی مجبوری ہے اس وقت اسی طرح ایک بھائی پڑھ رہا ہے ایک کاروبار کرتا ہے اور باقی جو ہیں ابھی چھوٹے ہیں اب جو پڑھ رہا ہے اس کی فیس بڑی بہت زیادہ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے سالانہ اس کی فرض کریں فیس ہے اس کی اب ڈیڑھ لاکھ اس کو جو دیا جا رہا ہے باقی تین بھائی کہہ سکتے ہیں بھاجی ہمیں بھی دو ڈیڑھ لاکھ جی کہہ سکتے ہیں نہیں کیوں یہ ضرورت ہے اس کی اس کی تعلیم ہے اسی طرح شادی ہے شادی پر خرچہ ہوا یہ ضرورت ہے اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے ابا جی آپ نے ہمارے بھائی کی جب شادی کی تھی اس وقت سات لاکھ خرچہ کیا تھا آپ ہمارے پر آپ خرچ نہیں کر رہے یہ ان کا مطالبہ صحیح نہیں ہے ہاں اس وقت جو والد کی کنڈیشن ہے مالی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق وہ شادی پر خرچہ کرے گا بچے یہ نہیں کہہ سکتے ابا جی بڑے بھائی کی شادی پر اتنا مطلب ہے ادا ہماری شادی میں بھی اتنا کرو نہیں یہ غلط بات ہے یہ, یہ سوال ہے کہ اگر والد صاحب دس یا بارہ سال پہلے فوت ہو چکے ہوں تین کی تو زمین کی موجودہ قیمت لگائی جائے گی تو گزرے ہوئے وقت کا کیا کیا جائے گا یا بارہ سال پہلے کی قیمت لگائی جائے گی تو اس دوران جو فائدہ اٹھایا گیا ہو اس کے حساب میں خدا نہ خواصہ کمی پیشی ہو جائے تو بشرط کہ اللہ تعالی حساب کیا ہوگا دیکھیں بھائی کسی بھی چیز کی تقسیم ہے نا اس کی کرنٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے ادائیگی ہے کوئی بھی چیز کی کسی بھی چیز کی کرنٹ دیکھیں گے مثلاً آپ کی دکان میں مال پڑا ہوا ہے دس لاکھ کا جو آپ نے پرچیز کیا تھا جو آپ نے پرچیزنگ کی تھی وہ دس لاکھ کی پرچیزنگ تھی وہ دو سال پہلے تھی موجودہ لاس ہو گیا ہے مارکیٹ ڈاؤن ہے جیسے آج کل یہاں معاملات ہیں اب وہ دس کا نہیں ہے چھ کا ہے وہ مال مارکیٹ ویلو اس کی چھ ہے تو زکاط آپ چھ پر دو گے دس پر جی چھ پر کیوں ہم نے کرنٹ ویلیو دیکھنی ہے لیں پرچ نے کی تھی لیکن اس وقت ویلیو بڑھ گئی ہے موجودہ حالت ہے اسی طرح کوئی بھی چیز آپ نے تقسیم نہیں کی وراثت کی کوئی بھی چیز تقسیم نہیں کی تو جس وقت تقسیم کرنی تھی وہ وقت گزر گیا آپ نے موجود ہے ویلو دیکھ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اور مثال لیں ایک حاجی آپ کے پاس آیا یہاں پر کہنے کا یار مجھے نا ریالوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو روپے جو ہے نا پاکستان میں دے دوں گا ہوتا ہے نا ایسے بہت ہوتا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں یار کرو ایسے ایسے ہی کرتے ہیں ہاں کرتے ہی ایسے ہیں اچھا اب حاجی صاحب کو آپ نے ہزار ریال دے دیا ٹھیک ہے اب حاجی صاحب جب آپ کو پیسے دیں گے کس ویلیو کے اعتبار سے دیں گے اس وقت جس دن دیں گے آج دیں کل دیں پرسوں دیں سال بعد دیں جس دن دیں گے اس دن کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ آج ریال کا ریٹ کیا ہے ہزار ریال آپ نے دیے وہ حاجی صاحب پاکستان کے دو ہفتے کے بعد مارکیٹ جائیں گے وہ کہیں گے جی مجھے ہزار ریال چاہیے کیا کہیں گے مجھے ہزار ریال چاہیے وہ آپ وہ آگے کہتے ہیں جی ستائیس ہزار دے دیں وہ ستائیس ہزار اٹھا کر آپ کے کسی جاننے والے کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے گھر دے دیں وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ انہوں نے ہزار ریال ہیں کیوں ادھر کتنے کا مل رہا تھا ستائیس ہزار کے مل رہے تھے نا ہزار ریال اور آپ نے یہاں پر ہزار دیے تھے تو وہ گویا کہ ہزار ریال انہوں نے وہاں پہنچا دی تو اعتبار کس چیز کا ہے موجودہ ویلو اس وقت کیا ہے ماضی نہیں اچھا بعض کچھ چھاتر ہوتے ہیں بعض کچھ روتے وہ کیا کرتے ہیں وہ جی دو سال پہلے ہماری زمین تھی اس کی ویلیو تھی دس لاکھ ٹھیک ہے اب یہ جو دس لاکھ تھا اس وقت اس کا سونا پانچ تولے آتا تھا لہذا ہمیں پانچ تولے سونا آج دو نہیں غلط بھئی اس وقت جو زمین کا ریٹ لگا تھا سونے میں لگا تھا روپوں میں لگا تھا ٹھیک ہے اور موجودہ ویلیو کیا ہے بس وہ دیکھو زمین کی قیمت آج لگا چاہے کم ہے زیادہ جو ویلیو بنتی ہے ادائیگی ہوگی سونے و بیچ میں نہیں گسیٹنا اگر گھسیٹیں گے تو یہی بات ان پر الٹ کر دیں یہی بات ان پر الٹ کر دیں جیسے وہ کہہ رہا نا کہ جی اس دن جو ہم نے سونا دیا تھا جو ہم نے پیسہ دیا تھا اس وقت سونے کی قیمت تھی تو ان سے کہ بھائی آپ نے سونا دیا تھا روپے دیے تھے تو پھر روپے لو نا اب آپ کہیں جی نہیں جی میں نے روپے دیے تھے مجھے ریال دو نہیں بھائی آپ نے روپے دیے تھے نا روپے لے لو ہاں اگر آپ کی بات طے یہ ہوئی تھی کہ دوں گا میں روپے لوں گا میں ریال اور اتنے عرصے بعد ہوگا تو کرنٹ ویلو دیکھی جائے گی موجودہ صورت حال کیا ہے. <laughs> جی کسی اور سوال کی نا ٹھیک ہے اب اس کی قیمت وہ جو بیچ میں استفادہ کیا گیا جو یہ تو ان کا حق کھایا گیا پھر بالکل ادائیگی کریں گے وہ وہ اس کی ادائیگی کریں گے جی بالکل یہ دونوں چیزیں ایسی ہے بالکل ایسی ہے بالکل ایسی ہے کیونکہ ان کا حق ہے وہ بھی ان کا حق ہے اور اگر اس دوران یہاں پر ایک دقیق مسئلہ آ جاتا ہے لاس ہوتا ہے درمیان میں نقصان ہوتا ہے زمین تو استعمال کی ہے اس کا کیا بنے گا سوال ایک ایسا ہے جس میں میں جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا جی جی تو بہن نہیں کرتی دنیا میں ایسی مثال تو ایسی یہ جو جہیز کا مسئلہ آتا ہے شادی کروا دیتی بہن کی ہم نے تو سوال ہے بھائیوں کی بھی شادی ہوتی ہیں نا وہ فری میں ہوتی ہیں وہ عرض سیل لگی ہوتی ہے کہ بھائیوں کی شادی کروالو پھر ہی میں شادی کرتا ہے بلکہ پھر اس کے علاوہ بہنوں کی شادی میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے یا بھائیوں کی شادی میں تو پھر وہ منس کرو نا کبھی کسی نے منس کیا بہن کا جہد ہی ہمیشہ منس ہوتا ہے بھائی کی شادی میں آنے والا خرچہ کبھی منس نہیں ہوا سمجھ آئی نا کما کر دے دیا نا تو پھر اب رونا کس چیز کا دے دیا نا بات سمجھے ختم ہو گئی نہ دیتے کس نے کہا تھا دیا بھائی آپ نے دے دیا تو اس میں بہنوں کا کیا قصور ہے اصل مدعا تو یہ ہے کہ ہم نے شادی کروا دی تھی بہن کی بھائی تمہاری شادی بھی تو کروائی ہے تمہارے باپ نے وہ فری میں ہوئی ہے سوال ایک جی جی اس کے بیٹے جب تک وہ بیٹے کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں حساب کتاب جو کاروباری شراکت ہے نا اس کے اعتبار سے ہوگا میں نے عرض کی ہے پہلے مثال میں کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں باپ کو نکال کر کوئی اور آدمی رکھنے آپ دیکھیں گے آپس میں ڈیلنگ کیا رہی تھی اس کاروبار کی اس طرح سے ڈیلنگ ہو تحریر ہو لکھا ہو معاملہ مسائل پیدا نہیں ہوتے وہ بڑا باپ میں وہ کیا جائے کہ بیٹے جو کام کر رہے ہیں یہ شراکت پر کر رہے ہیں یہ ان کو تنخواہ دینی ہے کیا کرنا ہے یہ معاملہ طے واضح گرے پھر مسائل پیدا نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے نا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں جب جب بات آتی ہے نا سٹیٹ فائر کی یا بالکل تلوار کی طرح سیدھا رہنے کی تو پھر معاملات یہ شروع سے طے ہونے چاہیے اور اگر آپس میں ایک دوسرے کا طرس ہے ایک دوسرے کا خیال ہے کسی کی حق تلفی نہیں ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ ضرورت تب بنتی ہے جب سارے لالچیوں ساروں کے اندر قربانی کا جذبہ ہو نا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی حتا کہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ لکھو تبھی بنتی ہے نا ضرورت جب جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے تو اتنے بنتے ہیں وہ کہتا نہیں تمہارے اتنے نہیں بنتے اور اگر وہ معاملہ اچھا بھائی میرے کتنے بندے ہیں یار میرے پاس یہی صاحب ہے دیکھ لو آپ اگر اس میں کوئی کمی کوئی تو بتا دو آپ نے کر دیا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بڑے بھی ہے کام نہیں کرتا بڑے بھائی سارا کام کرتے ہیں وہ کرتے حصہ بھی برابر لے رہی جبکہ کما کے میں نے کھلایا نہیں دیکھو کما کر اس نے کھلایا کس لیے ٹھیک ہے اس کا اجر اس نے اللہ سے لینا تھا یا باپ سے فیصلہ تو ہو گیا نا فیصلہ تو ہو گیا پھر بھائیوں سے یہ نا بھائیوں کو پھر یہ کہہ کر نہ پالے کہ میرے بھائی ہیں یہ کہہ کے باپ چھوڑ گا ہمارے مصیبت اگر یہ لفظ وہ کہتا ہے کہ مصیبت ہے تو بھائی شروع دن سے اپنے حساب کھاتے الگ الگ رکھو شروع دن سے بجائے اس کے کہ تم ان کی بیویوں پر بلیم ڈالو کہ جب سے یہ آئی ہیں اس وقت ہمارے بھائیوں کے درمیان منافرت پھیل گئی ہے شروع دن سے ہی اپنے اپنے کھاتے الگ الگ کر لو باپ کی زمین ہے جی اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابر تقسیم کر کے جائے گا بہنوں اور دے بھائیوں دے دے کو یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے تقسیم کر کے لے گا نہیں کر کے ہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کہہ جاتا ہے کہ میری بیٹیوں کا اتنا حصہ بنتا ہے یہ تم نے دینا ہے یہ تم یعنی یہ وسیعت کر جاتا ہے کہ تم نے شریعت کے اقامات کو لاگو کرنا ہے تو یہ وہ وسیعت نہیں ہے جو منع ہے یہ وہ وسیعت نہیں ہے جو منع ہے یہ تو عن شریعت کے مطابق ہے جیسے اس میں ساری باتیں نہیں یہ نامے کور کرنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ بہنوں کو حصہ دینا ہے ٹھیک ہے اصل میں ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے اصل میں نا اس چیز کے ساتھ کئی چیزیں ریلیٹڈ ہیں وراثت کے مسائل ہیں سب سے پہلے تو اور وراثت کے مسائل ایک دفعہ پڑھ کر سمجھ تو آ جاتے ہیں جب تک عمل نہ ہو اس کو رپیٹ نہ ہو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ آپ اس کے لیے ابو نمان بشیر صاحب کی کتاب ہے علم وراثت دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں مکمل وراثت کے مسائل موجود ہیں آخری سوال ہے جی جی سوال یہ ہے کہ بھائی بڑے ہیں الگ ہو گئے باپ ضعیف ہے اور اگر جب جائیداد زمین بیچ کر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ کس طرح دیکھئے آپ نے لفظ بولا شادی کرنا چاہتا ہے شادی ضرورت ہے یا ضرورت ہے نا اور میں نے پہلے عرض کیا ہے جو ضرورت ہے اس میں وہ برابری والی بات نہیں ہوتی ہے جو ضروری اخراجات ہیں فیس ہے، علاج, ہے علاج ہے شادی ہے اس طرح کے دیگر جو ضروری معاملات ہیں علاج آ نا علاج ٹھیک ہے اس میں برابری نہیں ہوتی باپ زندہ ہے ساری کے ساری پراپرٹی اس کے ہاتھ میں ہے باپ کو اختیار ہے کہ وہ بیچ کر کھا جائے خود کوئی نہیں روز پتہ اللہ کے رستے میں دے دے شری اعتبار سے صحیح نہیں ہے ساری کی ساری کیونکہ بعد میں بچے پھر غریب ہو جائیں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ باپ اپنے کسی بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے چاہے دوسرے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں کوئی بھی نہیں ہے جیار تو مکمل میں کسی آپ کے لیے موقع ہے کہ مزید اگر کسی کا سوال ہو جی جی والدہ دیکھیں جب کوئی میت فوت ہوتی ہے نا میت کا رشتہ رشتہ داروں سے کیسے بن رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے لفظ بولا والدہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ مطلب یہ ہوا کہ ان کی اولاد بھی ہے والدہ تو تبھی بنی جب اولاد بھی اور خامند بھی ہے اب یہ جو وراثت ہے نا یہ خامن میں اور اولاد میں تقسیم ہو جائے گی اور اگر ان کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے والدہ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے ان کو بھی ملے گا یہ تین حصے بنتے ہیں اولاد اور ماں باپ یہ تین جگہوں میں جاتی ہے اگر کسی کو دیا ہوا جی اس پر ہیں سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کاروباری حضرات بڑے سوال یہ کرتے ہیں قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے یا کسی سے لینا ہے یا ہم مقروض ہیں تو اس کی زکاط کون دے گا سیدھا سا جواب ہے اس کا جو اس رقم کا مالک ہے وہ زکات دے گا جو اس رقم کا مالک ہے وہ زکات دے گا, دے گا اچھا آگے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے بسا اوقات قرضہ ایسا ہوتا ہے وہ مرا ہوتا ہے اور مارکیٹ میں عام طور پر ایسا پیسہ ہوتا ہے جو ان انیکورڈ ہوتا ہے اس کی امید نہیں ہوتی کہ وہ مل جائے گا مل بھی جاتا ہے بساؤ اوقات لیکن زیادہ چانس یہ ہوتے ہے یہ گیا تو ایسے قرضے کے متعلق اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مل جائے نا تو پھر اس میں سے ایک سال کی زکات ادا کر دی جائے جب مل جائے مطلب پندرہ سال بعد ملا ہے, جتنا ملا ہے اس میں سے آپ ایک سال کی زکات ادا کر دیں اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ پر جو واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا پلاٹ جی جی سوال ہے کہ جو زمین ہے پلاٹ ہیں ان پر زکات ہے یا نہیں سوال اس سوال پر سوال کہ وہ پلاٹ کس لیے خریدے گئے تھے اگر تو وہ خریدے گئے تھے کاروبار کی نیت سے تو وہ کیا ہیں وہ مالے تجارت ہے وہ کیا ہے مال تجارت ہے اس کی کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی موجودہ اس کے ریٹ کیا ہے اور اس کی زکات لا کی جائے گی اور اگر وہ رہائش کے لیے آپ نے خریدا ہے اپنی رہائش کے لیے اپنے بچوں کے لیے رہائش کے لیے تو اس میں پھر زکات نہیں یہ آتی بنایا ہے دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا اثاثہ بنایا ہے یہ تجارت ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر ایسی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پسا لے کئی طرح سوال بھائی سوال یہ ہے کہ پیسہ محفوظ کیا ہے کہ نہیں کیا کیا ہے نا بب بات ختم تو سیدھی طرح کور رہا کہ میں نے یار بیچنے کے لیے لیا ہے آگے سے پھر ہم سوال یہ پوچھ لیتے ہیں یہ مزید نکھارنے کے لیے اچھا یہ بتایا کہ ریٹ بڑھ جائے کیا کرو گے ریٹ آپ کو بڑا اچھا مل رہا ہے کیا کرو گے دیکھیں یہ ایک اور ایک صورت ہے سوال ہے ایک دکان ہے اس دکان میں آپ کا کاروبار چل رہا ہے اس دکان میں آپ کا کاروبار چل رہا ہے کاروبار آپ کا ہے اس میں کپڑے کا دکان بھی آپ کی ملکیت ہے اب اس میں زکات دکان کی جو قیمت ہے وہ بھی ملائیں گے اور جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ بھی ملائیں گے یا دکان کو الگ رکھیں گے اور کپڑے کی قیمت کو دیکھیں گے کیا کریں گے یہ ذرا سمجھنے والا ہے اس میں آپ کو بڑی ریلیز ملے گی دیکھیں مالے تجارت جو ہے نا مالے تجارت وہ ہوتا ہے جس کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ آپ کی دکان ہے اس میں آپ موبائل کا کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کس کا آپ کا موبائل کا دکان کا تو نہیں ہے نا تو اس میں مالے تجارت کیا ہے موبائل لہذا زکات کس کی نکالیں گے موبائل کی قیمت کی اسی طرح کپڑا ہے آپ دکان نہیں بیچتے لیکن دکان میں جو آپ کا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ بیچتے ہیں تو مال تجارت کیا ہوا اس میں کپڑا دکان, دکان تجارت نہیں ہے لہذا جو دکان کی قیمت ہے اس پر زکات اس پر زکات نہیں ہے کس پر زکات ہے کپڑے پر اچھا ایک اور اسی کی مثال دکان آپ کی ہے لیکن کرائے پر دی ہوئی ہے دکان آپ کی ہے لیکن کرایے پر دی ہوئی ہے اب زکوٰۃ کرائے پر ہوگی یا دکان کی قیمت پر اختلف اختلاف ہاں جی کرائے والے ہاتھ کھڑا کریں اچھا دکان والے آپ تو کھڑے نیچے کر دیں نا ہاں دکان والے ہاں دیکھے آپ سمجھ لیں بات ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے اچھا بات سمجھ لیں آپ یہاں پر جو کاروبار آپ کا چل رہا ہے وہ کس چیز پر چل رہا ہے دکان آپ بیچ رہے ہیں آپ کی ملکیت میں بیچ نہیں رہے آپ کی ملکیت ہے جو اس کی آمدن ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے تجارت یعنی اصل اس میں تجارت کیا ہوئی کرائے پر دینا یہ ہے اصل تجارت دکان آؤ گی باقی ہزار سال تک باقی رہے گی آپ ہی کی رہے گی تو اس میں پھر زکاط کس چیز پر آئے گی باسمن میں آ گئی نا ٹھیک ہے نا کلیئر ہے اچھا اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے یا خرچ ہو رہا ہے ہاں سیو ہو رہا ہے اور وہ سونے کو دیکھیں گے چاندی کو چاندی کو دیکھیں گے اس کے برابر اگر آپ کے پاس पास فروری میں آپ کے پاس کرایہ آیا اور کرایہ پہنچ گیا پہلے پچیس ہزار ایک مہینے کا پچیس ہزار دوسرے کا آ گیا پچاس ہو گیا چاندی کا جگہ نشاب پورا ہو گیا نا شروع ہے جی فروری سے میری غلطی نکالنی ہے میں غلطی کروں گا یہاں پر گلتی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے और اور جو غلطی نکالے گا اس کو انعام ملے گا ہاں ٹھیک ہے انکار ہے اچھا فروری میں آپ کے پاس پچاس ہزار اماؤنٹ ہو گئی اور وہ ایک سال تک آپ کے پاس جمع ہوتی رہی اگلے سال جنوری کی اکتیس ہوئی اور سال پورا ہو گیا نا زیادہ زیادہ ہو گیا ایک مہینہ زیادہ ہو گیا میں نے جنوری کا ہے یہ بھائی جانا یہ آپ کو نہ ملے گا دس دن زیادہ کیوں ہوئے کمری مہینہ یہ میں غلطی کر رہا تھا زکات کا نصاب تین سو پینسٹھ دن ہے یا تین سو چون دن تین سو ہاں جی تین ہو گئے اب ہاتھ کھڑے کرنے ہیں تین سو پینسٹھ دن اس کا نصاب ہے ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ زکات کا نصاب تین سو پینسٹھ دن ہے کوئی نہیں تین سو ساٹھ دن دو تین چار پانچ چھ ہاں جی تین سو دن جمہوریت کا دور ہے لہذا چمانی ماننا چاہیے دیکھیں بھائی اصول اس میں یہ ہے اعتبار کمری مہینوں کا ہے ہجری مہینوں کا چاند کا اور چاند کے جو مہینے ہیں اس کے اندر جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تین سو چون ساٹھ نہیں ہوتے دس دن کا فرق آ رہا ہے نا تین سو چون سے کچھ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں کچھ گھنٹے تین سو چون سے کچھ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں لہذا فروری کو نصاب نہیں بنانا کس مہینے کو بنانا ہے اسلامی مہینے کو بنانا ہے یہ غلطی ہے ایک منٹ ایک منٹ رب آزے ہو جائے یہ بات مکمل ہو جائے کہ تین سو چون دن کے بعد اگر آپ کے پاس جو کرایہ آ رہا تھا وہ پچاس ہزار سے زیادہ پڑا ہے یا چالیس ہزار جو اس وقت چاندی کا ریٹ ہے اس دن تین سو چون جو چاندی کا ریٹ ہے باون تولے ساڑھے باون تولے اس کے مطابق آپ کے پاس کرایہ کی مد میں پیسہ پڑا ہوا ہے یا کوئی اور پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ ملانے پر نصاب پورا ہو رہا تھا چاندی کا زکات آپ ادا کریں گے سوال جی اس میں یہ ہے ہاں एक اگر کرایہ پر ہے تو ایک مہینے کا کرایہ ملا دس ہزار جو ملا ہے اچھا یہ بالکل صحیح یہ بھائی کا سوال سمجھے بڑا بنیادی سا سوال ہے یہ پانچ مہینے جی ٹھیک ہے اس مہینے میں کرایہ اس میں آیا اس میں آیا اس میں آیا اس میں آیا اب یہ جو مہینہ ہے اس میں دس ہزار ہے پچیس ہزار ہے میں پچیس ہزار ہے اس میں آ گیا پھر پچیس آ گیا کتنے ہو گئے نصاب پورا ہو گیا نصاب پورا ہو گیا نا اچھا اب ان کا سوال یہ ہے کہ جو تیسرے مہینے میں پچیس آ رہا ہے اس کا زکات کا سال کب پورا ہوگا اب مثلا یہ پچاس ہزار میرا پورا ہوگا ربی لبل میں یہ پچیس آیا ربی سانی میں تو اس کا سال اگلے سال ربی سانی میں پورا ہوگا یا ربی لیول میں پورا ہوگا یہ سوال ہے ان کا جی جب پچاس پورے بہت بالکل ٹھیک ہے جباب ان کا ٹھیک ہے جب پچاس پورے ہوئے ہیں اس دن سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سال کا پورا ہو رہا ہے کیوں یہ جو رب سانی میں جو پچیس آیا ہے اس کا ذریعہ آمدن کیا تھا دکان تھی یا وراثت میں ملا تھا دکان یعنی نفع آئی آپ کے پاس لہذا یہ اسی میں کاؤنٹ ہوگا اگر یہ وراثت میں سے آپ کو ملتا ہے وراثت تقسیم ہو رہی تھی آپ کو پچیس اور مل گیا لاظ یہ جو پچیس ہے جو وراثت میں ملا ہے اس کو آپ الگ سے سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس چکر میں پڑھیں گے نا تو آپ حساب نہیں رکھ سکیں گے حساب رکھنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ہر مہینے کا ہر دن کا آپ کو حساب الگ سے نکالنا پڑے گا سہولت کے لیے کیا ہے کہ آپ یوں کریں آج نصاب پورا ہو گیا بس اگلے سال آپ دیکھیں آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی ہے سب کی زکات دے دیں جس کا سال پورا نہیں ہوا اس, کا, اس کی زکاط ایڈوانس ادا ہو جائے گی اور جس کا پورا ہو گیا اس کی وقت پر ادا ہو جائے گی